ایک ایک پھیرا میں وہاں سے ڈالتا نا تو اللہ کے فضل سے وہ بلوچی اور سندھی او یہ کتے کے بچے جتنے سربراہ ادھر بن کر لڑوا رہے ہیں ان کو خود مارنا شروع کرتے ہیں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 دین حق پہ چلنا اگر یہ ساترہ کی گستاخی ہے تو پھر گستاخی کرنا پڑے گی ہم تو سمجھتے ہیں یہ جی گستاخی نہیں ہے ہمیں یہ نہیں کرتا ہے استاد, اگر استاد احسان ہوتا احسان دین کے لیے اگر دین پر چل پڑے استاد خوش ہو گئے اب میں نے برسر عام چوک پہ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 کو موبائل جلدی اب تک نہ بے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 ہم اللہ کی کی حکومت ہمارا نہیں کریں گے اس کو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہابی کی یہ فلاں کی فلاں کی اس طرح کی حکومت نہیں ہوگی سمجھ نہیں آ رہی وہ تحریر نہیں ہے وہ تحریر سے پر یہ کہہ رہا ہے کہ شرم کرو لانتی ہو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 کا گھر تھا مسجد زاداد اور دی گئی اس حالہ پر اور بڑے لکھی لکھنا ہے انسان تاریخ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 یما گالوں جا تے تو دو ایں کسن مسلمان آ کے بیٹھے ہیں ایں تے مسلمان تے بیٹھا بیٹھا بیٹھا بیٹھا جی فرمائی ہے کہ دا ادم تھلے لگے تے سب مسلمان تے اشراف علی خانوی تے عبد الرحم رضوان لال کھڑے تو کاں کر تیروں مسلمان سب مسلمان کیسے عجیب گل بڑا مفتی اعظم کہہ دے اعظم کھڑے پکے نا کھڑے پنا لکھا تھا اس نے یہ جواب دیا کچھ نے پتا دیا تھا ان کے گمرا ہونے کا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 اور پھر آگے چلی سے کہتے ہیں جو میں پنناس آنکتا تو لڑکیوں گا تھا ہمارے لہر میں جمدے چھوڑے دے گا ہوں ہمارے لہر میں جمدے چھوڑے دے گا ہوں جوانے لے دیتا ہیں اچائی اور مطال آسیاں ہے